رحمہ السلام علیم من السیطان الرجیم من حفظه ونسخه ونسخه وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُفِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَحْيَانُ مِنْ بَعُبِّهِ اَرْضَقُونَ والا تب نظر ہی نہ خوبی تو طبی علاقہ تھا اور ان لوگوں کو جو اللہ کے رابطے میں قبل کر دیے ہے آپ ارک مردہ گمان نہ کریں بل آپ یا انگے اور زندہ ہیں ان اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں مناسب دین کا یہ شکا تھا کہ جہاز میں جا کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے خواہ قتل ہو جاؤ گے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اللہ سبحانہ خیال نہ نے پہلے ایک تو روپے شبے کا جواب دیا اب یہ دوسرا جواب ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے ہاں دنیاوی زندگی تو اس سے ختم ہو جاتی ہے لیکن جو ابروی رزنی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے وہ ردوی بڑی اعلیٰ بڑی عمداد اور بڑی حسا زندگی ہے حتیٰ کہ ان کو بردا بمان کرنا ہی ٹھیک نہیں یعنی وہ حیات دریابی سے کہیں اعلیٰ اور بہتر زندگی جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حام ہاں کو بلند دراجات ملتے ہیں اور ہر قسم کی نگلت اور لذت ان کو حاصل ہوتی ہے یہ زندگی حقیقی زندگی ہے دنیا بھی نہیں اخروی زندگی ہے اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے یہ تمہاری نظروں سے اجل ہے اس کو ورنفی زندگی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ولا کہ نا تم اس زندگی کا شرور نہیں رکھتے لا ناپتون اور شبیر کا اس مواد جو اللہ کے راستے میں فصل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ احیاء ہیں زندہ ہیں بلا کے لا تو شعور لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور یہاں پر مایا والا بن جائے گا کہ نہ جو اللہ کے راستے میں فخر ہو جاتے ہیں ان کو مرغہ گمان بھی نہ ہو بل احیار بلکہ وہ زندہ ہے زندہ اور اپنے رب کے گان ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں یہ اکروی زندگی کا پہلا کہڑا ہے قبر کی زندگی یا بردت کی زندگی کیوں تو ہر مرنے والے انسان کو یہ زندگی ملتی ہے مرنے والا نیک ہو یا بان ہو موومنٹ ہو یا کاپ ہو اس کے مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے اکروی زندگی کہتے ہیں اور اس اوپر بھی زندگی کا بھی پہلا مرحلہ و بردا کی زندگی ہے جس کا یہ آغاز ہو جاتا ہے برے لوگوں کو اس وقت کی زندگی میں سزا ملتی ہے ان کے برے اعمال کا بدلا ملتا ہے نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جگہ ملتی ہے جنت کی ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں اور جنت کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں اوڑنا بچھونا ان کے لیے جنت کا ہوتا ہے اور جو کافی اور اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی باد سموم لو پہنچتی ہے بسودار اور اسی طرح جہنت کا اوڑنا بچھونا ان کو دے دی دیا جاتا ہے یہ قیامت سے پہلے ہی برس میں بغر میں ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہر ایک اور باد سب کو یہ برستی زندگی حاصل ہوتی ہے بننے کے بعد قیامت سے تحریک یہ دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ایک الگ مختلف زندگی ہے لیکن شہادات کی زندگی چونکہ بڑی ہی اعلیٰ ترین زندگی ہے اس لیے شاپ شہادات کے بارے میں فرمایا بل اخبار ان کو تم مردہ کہو گی نا مردہ سمجھو بھی نام وہ تو زندہ ہیں عمر سے ہی جزہ لیکن ان کی زندگی جو قدرتی ہے وہ دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے اور غیر شہیدوں کے کی نسبت غیر شہادات کی نسبت شہادات کی زندگی بہت آگا اور ہرپا ہے ہندوستہ اپنے رب کے حاصل دیے جاتے ہیں دنیا کی زندگی بھی انسان کی دو بہت پر مشکل ہوتی ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے اور وہ اس میں زندہ رہتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے خوراک بھی اس کو ملتی ہے اور اس کا نیلان جسم کا کھارے کا کھڑا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی گروتھ گزارش ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے صحت مند بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے بعد جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو اس کو دنیا میں ملتی ہے یعنی حیات دنیا بھی وہ شکوے ماد سے ہی شروع ہو چکی ہے لیکن کچھ حصہ وہ جدید کی صورت میں گزارنے کے بعد تم مانو بڑی جلوس کھلا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی حالت میں بہت نکالتا ہے تو وہ ایک دنیا میں فراہ نکل کے آنکھ کھولتا ہے یہ زندگی ایک ہی ہے وہ پہلے سے ہی جاری و ساری ہے لیکن اس کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ہی اکروی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو مراحل میں تفصیل کیا ہے ایک مرحلہ قبر یا برد کی زندگی ہے مرنے کے بعد پیاز سے پہلے پہلے اپنی زندگی اس کو قبر کی زندگی یا بدلب کی زندگی کہتے ہیں اور اس میں پد کو سزا اور نیک کو جزا وہ مسلسل دی جاتی رہتی ہے اور پھر زیادت کے قریب سور تھوکا جائے گا یہ سارے کے سارے لوگ یہ بے ہوش ہو جائیں گے زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سب اور پھر جب دوسرا سوٹ تھوکا جائے گا تو یہ سارے بیدار ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے اور اپنی کپڑوں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے اور ایک ہی زندگی کا دوسرا مرحلہ اخروی زندگی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بدرتی زندگی میں اگر جزا اور سزا کو مان لیا جائے تو وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے فوٹ ہو گئے اگر وہ بد ہیں تو ان کو اس وقت سے کے مسلسل سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو قیامت کے بالکل قریب فون ہوں گے بد لوگ ان کی سزا وہ پہلے واموں کی نسبت بہت تھوڑی رہ جائے گی یہ تو انصاف نہ ہوا اسی طرح وہ نیب لوگ جو ہزاروں سال پہلے فون ہو گئے قبر میں ان کو اگر جزا ملتی ہے ان کو اگر ان کے نیک آمال کا بدلہ ملتا ہے وہ تو کب کے وہ نیک آمال کا بدلہ لے کے چلے جا رہے ہیں اور جو گردے قیامت فون ہوں گے نیک لوگ وہ بھی قبر کے اندر اپنی نیک آمال کا بدلہ پائیں گے تو ان کو تھوڑا سا ملے گا ان کو بہت زیادہ مل جائے گا تو یہ انصاف نہیں ہے اصل میں معاملہ یہ ہے احتساب کرنے والوں نے بھی نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ انصاف ہم نے کرنا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہوگا یہ اللہ کو ٹھاگا ہوا کا کام ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ فراہم بندوں پر ذرہ گھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ مثالہ ذرہ ایک زردے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی سب کو ان کے آہار کا پورا پورا گزرا دیا جائے گا اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اس سال کسی کو دس ڈردے لگائے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دس ڈردے لگا دیں اور دوسرے کو ایک ہی جنگ پورے زور سے لگا دیتا ہے وہ جو ایک پورے زور سے لگا ہے بسوں پاس وہ دم کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے تو اللہ سبحانہ خیال ہوں بس جو مالیپور ملک ہے علامہ نبی شریف نذیر ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اس نے واضح کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کا پورا پورا ہے پورا پورا بدلا ملے گا نیک آدانہ کا بھی پورا بدلہ ملے گا بلکہ بد ہے تو اس کو بھی پورا بدلا ملے گا نہ بد پر ظلم اور زیادتی ہوگی نہ دیش پر ظلم و زیادتی ہوگی سب کے ساتھ اس شیات اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کر لے گا کیسے کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شیا نشان ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا لہذا آپ لوگوں کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے باریکی نبی کا آتا ہو تو وہ مٹ فولی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا من مٹفی اللہ کے فضل سے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وہ نہ اور وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے پیچھے سے انہیں نہیں ملے یعنی وہ لوگ جن کو پیچھے دیہات میں نانے تہار میں چھوڑ آئے ہیں ابھی تک وہ ان کے ساتھ نہیں آئے تو یا پھر آپ کے بھی جنت میں جا کے اس طرح کی نعمتیں پالیں گے زندگی شروع ہونے والی ہے اللہ عبی کے اس پر نہ کوئی خوف ہوگا بلا ہوں گے یہ سب شیروا مین اللہ کا وہ اللہ تعالی کی نعمت اور اللہ کے عظیم فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ری کی یقین اللہ تعالیٰ مینوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا تو اللہ نے یہ ایسے جنت کا پیغام دنیا بانہ کو دیا ہے سکے دینا عبداللہ مسرود رضی اللہ عنہ کرواتے ہیں ہم ہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آئی کے بارے میں پوچھا ولابین <بِرزادون> تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہرا کی روحیں سبز پرندوں کے پالک میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرصۂ الٰہی کے ساتھ تنجیتیں ہوئی ہیں وہ جنت میں سے جہاں سے جاتی ہے روح کھاتی پیتی ہیں اور پھر عرض کے نیچے لڑکی ہوئی تبدیلوں میں آ کر آرام کرتی ہیں یہ صحیح مصرف کی روایت ہے تو اہل جنت کی روحیں ہیں کی روحیں ہیں سبز فریضوں کے تالت میں ہیں اور اللہ کے عرض کے نیچے جڑتی ہوئی تبدیلوں میں ٹہلتی ہیں اور جنت سے کھاتی بھی ہیں اب یہاں پر بھی ایک شراک کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک دن ندی میں آ رہا ہے پرانے ہوتی جیسا نہیں کہ مرنے والے کی روح بنا پہ اس کے جسم میں لوگ جاتی ہے اور اس کے پاس دو خشتے اقیر وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں تیرا رنگ کون ہے تیرا جیل کیا ہے اور وہ نبی جس تمہارے درمیان روک کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ ریک ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے اگر مت ہوتا ہے تو کہتا ہے آئی آ افسوس مجھے اس کے بارے میں کچھ عرصہ نہیں وہاں تو حقیق میں آ رہا ہے کی روحیں کیونکہ جو حضابی جو روحیں ہیں وہ قدر خریدوں کے حالت میں ہوتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے اس کا بھی یہ بات وہی ہے کہ یہ قضتی معاملات ہیں اخروی معاملات ہیں تعلق ہے اللہ کے خانہ تعالیٰ نے جس قدر ہمیں بتا دیا ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی پر ہی معاملہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ سہدا کی روحیں سبز پرندوں کے تالب میں ہوتی ہیں ہمارا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا کہ روحیں جسموں میں دوبارہ لوٹا دو دی جاتی ہیں اس پر بھی ہمیں یقین ہے اب روح جسم میں بھی ہوتی ہے اور سبز پرندوں کے تالب میں بھی ہوتی ہے بیا تو وقت ان دونوں جگہوں پر کیسے ممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے جیسے ممکن ہے اللہ کے لیے تو کوئی کام ناممکن نہیں ہماری عطلیں وہ کا ہیں ہم اپنی عطل سے جب سوچتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے بلکہ اللہ کے لئے سارا کام آسمان ہے اور سارا کچھ ہی ممکن ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ عب العالمین کی صفات کے بارے میں اس طرح کے اس اور حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر کو افغان دنیا پر نازل ہوتے ہیں افغان دنیا پہ اترتے ہیں تو دنیا میں چوبیس گھنٹے کہیں نہ کہیں رات کا آخری پہر تو رہتا ہی ہے تو پھر یہ نزول کس وقت ہوتا ہے اور جب نزول ہوتا ہے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتے اس طرح کے سوال انسانی نثر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کا رضول ویسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے شاعر نشان ہے اور اللہ تعالیٰ عرب پر بھی موجود ہوتا ہے اور اخبار دنیا پر بھی اترتا ہے اللہ رب العالین کے لیے یہ کام ناممکن نہیں ہے تحت مقام تحت مکین کو مخلوق میں تو متزم ہوتا ہے خالق میں نہیں خالق بیات وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بھی جس کو چاہے بیاس وقت کئی جگہوں پر رکھ سکتا ہے جیسے آپ پر سورج نکلتا ہے تو اس کو ہی دنیا والے تقریبا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ مان پر سمکتا صورت کئی ملکوں میں ویات وقت نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کئی ملکوں میں ویات وقت موجود ہوتا ہے چاند رات کو شروع ہوتا ہے تو وہ کئی علاقوں میں کئی ملکوں میں کئی فریاستوں میں, میں بلکہ ویات وقت نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکم مخلوق ہے اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے یہ اللہ رب البین کے لیے ممکن ہے اللہ کے لیے کوئی بات بھی مشکل اور ناممکن نہ نہیں ہے وہ سب شیرون عبی علی القی اللہ حقوق نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اوپر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے فرض سے ہٹا کر دیا اور اسی طرح اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہادی کی شبیر اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح کو لطف اور بے حوس قسم کی زندگی حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سبھارے بھائی جو میں شہید ہو گئے جب ان کو اللہ کو چھانا ہوگا تو اعلیٰ نے سبز رنگ کے دالم میں ان کی روحوں کو ڈالا اور جنت کے نہروں کے اوپر جو گردینے وہ ہیں جنت کے فل و کافی عرص کے سائے طرح وہ رہتی تو گندینوں کے پاس آ وہ ٹھہ جاتی جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ سرانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا ہے تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سہرانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا ہے تاکہ وہ جہاد سے غافر نہ ہوں جہاد سے نہ توڑے تو پھر اللہ سُبھرانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں تو پھر اللہ نے یہ آیات نظر کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اثا کرتا دنوں پر خوش ہیں اور تمہارے اوپر بھی وہ بڑے ہی خوش ہیں کہ تم پر بھی کوئی خوف اور راہ نہیں ہوگا یا سب شیرون وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں وہ اند اللہ اللہ عظر العمین اور اس بات پر بھی بڑے خوش اور بڑے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا مومن جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اس کا اجر اس کا بدلہ وہ اس کو آخرت میں بھی ضرور ملے گا یقینی ملے گا اور چونکہ وہ ملنے والا اجر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی عزت کی کسی تدیم کی, کی, کی, کی, کی اور کتنا ان پرو سے نوازا تو وہ اس بات پر بڑے مطمئن اور بڑے خوش ہیں